مقدس سے بہت سے پادریوں کو قتل کر دیا اور اور اس کی بہت کی اور بہت بہت توہین ایک قیمتی صلیب ان کی وہاں ہوتی تھی اس کو وہ لے کر چلے گئے فارس کے بادشاہ کا لقب تیسرا تھا کے بادشاہ کا لقب کا روم کا ایک بادشاہ ماں کے پیٹ میں تھا کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو شگاف لگا کر اس کو ماں کے پیٹ سے نکالا گیا قصر کے بہانا شگاف لگانے کے اور چیرنے کے آتے ہیں تو اس کو چونکہ ماں کے پیٹ سے شگاف کے طریقے سے نکالا گیا تھا تو اس واسطے اس کا لقب کیسر ہوا اور وہ اس پر فخر بھی کیا کرتا تھا کہ اور, اور لوگ تو ناپاک راستے سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں اور میں اس طریقے سے ناپاک راستے سے باہر نہیں آیا اور پھر ان کے تمام بادشاہوں کا لگبر ہو گیا قیسر کی حکومت بہت پھیلی ہوئی تھی مصر کا علاقہ شام کا علاقہ یہ تمام کے تمام علاقے کیسر روم کے ماتحت تھے ان کا اصل مرکز تو رومیہ تھا جو اٹلی کا دارو خلافہ ہے لیکن انہوں نے جب ادھر قبضہ کیا اور یہ شام اور مصر کے علاقے ان کے ماتحت آ گئے تو یہاں ہمس جو شام کا ایک مشہور شہر ہے اس کو بھی اپنا دار السلطنت قرار دیا تو وہ ایک ان کا دار السلطنت اس علاقے میں ہمس تھا اور ادھر ان کا دار السلطنت وہ اٹلی کے اندر رومیا تھا پھر رومیا سے ان کا وہ دار السلطنت منتقل ہو کر آ گیا تھا تو آخر میں ایک قسطین اور ایک ہمس یہ ان کا دارالسلطنت جب فارث میں کسرا نے رومیوں کے اوپر فتح حاصل کی تو اس سے مشقین بہت خوش ہوتے تھے چونکہ وہ بھی اہل کتاب نہیں تھے اور مشک بھی اہل کتاب نہیں تھے تو ان کو خوشی ہوتی تھی مسلمانوں کو رنج ہوتا تھا اس لیے کہ مسلمان اہل کتاب تھے اور رومی بھی اہل کتاب تھے اور یہ مشرق یہ کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے کہ کسرا اور اہل فارس جو غیر اہل کتاب ہیں ان کو غلبہ حاصل ہوا ہے اسی طرح ہمیں بھی تمہارے اوپر غلبہ حاصل ہوگا یہ واقعہ نبوت کے پانچویں سال پیش آیا تو قرآن مجید کیا <تصفيق> لاہر قبل بات حالات کے بالکل برعکس قرآن نے پیشین گوئی کر دی کہ رومی غالب آئیں گے حالات یہ بتا رہے تھے کہ اہل فارس کو رومیوں پر اتنا زبردست غلبہ ہوا ہے کہ اب رومیوں کے پنپنے کا کوئی امکان باقی نہیں لیکن جب قرآن نے کہا وَهُمْ غَلَبِهِمْ یہ مغلوب ہونے کے بعد سنین کے اندر غالب آ جائیں گے تو حضرت ابوبکر نے مشقین مکہ سے شرط طے کی اور کہا کہ یہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے حضرت ابو بکر نے نو سال سے کم کی مدت مقرر کی تھی لیکن جب آپ سے انہوں نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ وزا کا اطلاق تو تین سے لے کر نو تک ہوتا ہے تم نو سال کی مدت رکھ لو تو حضرت ابو بکر نے نو سال کی بات کی مشقین کا خیال یہ تھا کہ وہ نبے سال تک بھی غالب نہیں آ سکتے تو نو سال کی مدت مقرر کرنے میں کیا حرج ہے چنانچہ نو سال کی مدت مقرر ہو گئی نو سال کی مدت مقرر ہو گئی اس کے بعد قرآن نے یہ بھی کہا تھا وہ یوم الْمُؤْمِنُونَ مومنون بنسلّہ تو بدر کا واقعہ جب پیش آیا سن دو ہجری میں تو رومیوں کو گاہ اہل فارس پر غلبہ حاصل ہو گیا رومیوں کو اہل فارس پر غلبہ حاصل ہوا رومیوں کے غالب آنے سے جیسے پہلے بتایا تھا مسلمانوں کو خوشی ہوتی تھی اور ادھر بدر میں بھی مسلمانوں کو مشرقین پر غلبہ حاصل ہوا تو دوہری خوشی ہو گئی ایک تو بدر کی خوشی اور ایک گاہ رومیوں کے غالب آ جانے کی خوشی تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا جب رومی غالب آ گئے تو انہوں نے شکر ادا کرنے کے لیے ہمس سے بیت المقدس کا سفر کیا بڑی شام کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ آیا نے دولت اور اسی طریقے سے گوا فوج کے جرنیل اور کیسر روم یہ آئے راستے میں قالین بچھائے جاتے تھے اور پھولوں کی بکیر کی جاتی تھی یہ واقعہ سن چھ کا ہے. آپ نے جو خط لکھا ہے کیسر کو جس کا یہاں پر ذکر ہے یہ سن چھ میں لکھا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی تو حاصل ہوئی ہے سن دو میں اور یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں سن چھ میں کیونکہ جب خط لکھا ہے اس وقت وہ گئے ہیں ادائے شکر کے لیے تو کامیابی سن دو کی اور ادائے شکر کے لیے سفر سن چھ میں یہ کیسے قابل قبول ہوگا تو اس کے لیے کہیے کہ یہ کوئی شکال کی بات نہیں ہے نظر مطلق میں وقت کی قیادت نہیں ہوتی نظر مطلق مطلب شکر کی تو اگرچہ کامیابی سن چھ میں ہوئی لیکن اس کا کی ادائیگی وہ سن چھ میں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ فتح تو فتحاصل ہو گئی تھی لیکن چھوٹی چھوٹی گا بغاوتیں کہیں ادھر کہیں ادھر اٹھتی تھی ان کو فیرو کرنے میں وقت لگا فیصلہ کن مرحلہ تو سندوں میں ہو گیا تھا اس فیصلہ کن مرحلہ ہو جانے کے بعد پھر کہیں ادھر کسی نے شرارت کی کہیں ادھر کسی نے شرارت کی تو ان شرارتوں کو ختم کرنے میں یہ وقت لگ گیا ادھر کیا ہوا ادھر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسلام کی دعوت کے لیے خطوط لکھے ہیں اسی طریقے سے قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام گیا سلح ہو گئی تھی ادہیا کی وہ سنچے کے اندر ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے خط لکھا ہے اور اسی سلح کے بعد قریش کا قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں سرکردگی میں وہ شام روانہ ہوا ہے تو یہ خط جو آپ کا گیا ہے حضرت دہیا کے ذریعے سے اور خط حارث ابن ابھی شمر بسرا کا حاکم ہے اور کیسر کا ماتحت ہے اس کو پہنچایا گیا اس لیے کہ بڑے لوگوں کے پاس بل واسطہ خط پہنچایا جاتا ہے براہ راست نہیں پہنچایا جاتا تو یہ خط حضرت دہیا حارث ابن ابھی شمر کے پاس لے گئے ہیں جو بسرا کا حاکم ہے اور قیسر کا ماتحت اور ادھر قیسر ادا شکر کے لیے بیت المقدس آیا ہے تو ہارث اب نبی شمر نے حضرت دہیا کے ذریعے سے یہ خط بھیجا ہے کیسر کے پاس بعض ادھر آپ کی رائے یہ کہ حضرت دہیا کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھی انہوں نے کر دیا تھا بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت دہیا اکیلے گئے تھے وہ خط وہاں پہنچا وہ خط وہاں پہنچا اور یہ معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کی طرف سے خط آیا جب یہ معلوم ہوا تو قیسر کو اس بات کی فکر ہوئی کہ اگر مکہ کا کوئی قافلہ ادھر آیا ہوا ہے تو اس سے ان کے حالات معلوم کیے جائیں تو ابو سفیان گئے ہوئے تھے تقریباً بیس آدمیوں کی جماعت تھی ان کو قیصر نے طلب کیا اور یہ گاہ بیت المقدس حاضر کر دیے گئے اسی کا ہے روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ ابو سفیان ابن حرب نے بتایا ان کو کہ رقل نے ان کے پاس آدمی بھیجا جب کہ یہ قریش کے سواروں کی ایک جماعت میں تھے اور شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے اس زمانے میں جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کی ہوئی ابو سفیان نے کہا کہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تو زمانہ کفر میں پیش آیا لیکن عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے اس وقت بتایا جبکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے مسلمان ہونے کے بعد کہا کہ ہیرت نے ان کے پاس قاصد بھیجا یہ قریش کی ایک جماعت کے اندر موجود تھے اور تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جبکہ حضور نے صلح کی تھی ابو سفیان اور کفار قریش یعنی بھی آتا یہ قریشی آئے رخل کے پاس وہ لیا کہ اس کے ارکان دولت وہ ایلیا میں موجود تھے ایلیا بیت المقدس کا نام ہے فتح مجلسی قیصر نے اپنی مجلس میں ان کو طلب کیا وہ لہو ازما اور روم کے اطراف میں روم کے ازما موجود تھے یعنی آیا نے دولت آیا نے سمتلت اور جرنیل. پھر ان کو بلایا پہلے بھی تھا کہ ان کو بلایا اور پھر بھی ہے کہ ان کو بلایا مطلب یہ کہ پہلے بلا کر انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور دوسری میں اپنے پاس طلب کیا ان کو بلایا اور انتظار کا میں بٹھا دیا اور پھر اپنی مجلس میں ان کو بلایا اور اپنا ترجمان بلایا اور کہا حکم اکرب و نسبر رجول اللہ نبی تم میں کون آدمی اس مدئی نبوت سے نصب کے اندر زیادہ قریب ہے ابیو سفیان نے کہا میں ان میں ان سب میں نصب کے اعتبار سے ان سے زیادہ قریب ہوں فقال تو کہا کہ اس کو آگے بٹھا دو ابو سفیان کو میرے قریب کر دو وکرگو اور اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کو اس کے قریب لے آؤ اور اس کی پشت کی طرف ان کو بٹھا دو پشت کی طرف بٹھا دینے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ یہ آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو کوئی بات نہ کہہ سکے سارے ساتھی ابو سفیان کے پیچھے بیٹھ گئے اور ابو سفیان آگے پھر کہا ارخ نے اپنے ترجمان سے ان سے کہو کہ میں اس تمہارے آدمی سے اس مدعی نبوت کے بارے میں سوال کروں گا فین اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے فقت زیبو ہو تم اس کو جھٹلا دینا وہ ساتھی پیچھے ہیں ابو سفیان آگے ہے ان پیچھے والوں سے کہا کہ مدئی نبوت کے بارے میں میں اس سے سوالات کروں گا اگر یہ ٹھیک نہ بولے اور کوئی بات غلط گے تو تم ٹوک دینا اور تم اس کی تقریب کرنا ظاہر ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولتا تو وہ تقویب تو نہ کرتے وہ تو حضور کی دشمنی میں سارے کے سارے برابر تھے لیکن ابو سفیان نے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر وہ یہاں جھوٹ بولتا تو ساتھی اس کی تقویب بے شک نہ کرتے لیکن مکے جا کے ضرور کہتے کہ وہاں اس نے جھوٹ بولا تھا یہاں تو وہ اس کی تکویب نہ کرتے اس لیے کہ اس کی تکویب کرنے سے ابو سفیان پر مصیبت آنے کا اندیشہ تھا لیکن ابو سفیان نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا اس لیے کہ اگر میں غلط بیانی کروں گا تو اگرچہ میرے ساتھی یہاں تقریب نہ کرے مگر مکہ جا کر تو اس کا ذکر ضرور ہوگا بیس آدمی کس کس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی وہ یقیناً وہاں یہ بات کہیں گے اور جب یہ بات وہاں کہیں گے تو ابو سفیان کا جھوٹ بولنے والا ہونا قوم کے سامنے ثابت ہوگا اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا قوم کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ابو سفیان جھوٹ بھی بولتا ہے تمام اقوام عالم کے یہاں جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے سوائے راوتیوں کو ان کے یہاں جھوٹ بولنا سواب کا کام ہے وہ اس کو تقیے سے تعبیر کرتے ہیں اور اب تقی کو مندینی و, من و من اسی طریقے سے کو وہ کہتے ہیں یہ کل دن کا با نو حصہ ہے باقی حصہ ایک الگ پس آتو نواں حصہ تین کاس تو اڑکا نے بہرحال ابو سفیان نے یہ پسند نہیں کیا کہ مکے والے اس کو جھوٹا کے اور یہ ساتھی جب وہاں جا کر بتائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا دوسری ایک بات اور تھی اور وہ دوسری بات یہ تھی کہ اگر ابو سفیان یہاں آج جھوٹ بولتا تو ٹھیک ہے کہ ساتھی اس کی تردید نہ کرتے لیکن جیسا کہ ارکیاب مکے میں جا کر تو اس کا ذکر ہوتا اور جب مکے میں اس کا ذکر ہوتا تو پھر وہ بات وہاں سے ہیرکل کے پاس بھی پہنچ سکتی تھی معمولی بات تو نہیں تھی محمد الرسول اللہ کا کیس ہے اور اس سلسلے میں ہیرکل جیسا شہنشاہ روم تحقیق کر رہا ہے اور اس تحقیق کے حوالے سے ابو سفیان جیسا قریش کا سردار جھوٹ بول تو معاملہ ہر طرف سے بہت گمبھیر ہے سوال کرنے والا ہے رقل ہے جن کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ مدعی محبوت ہیں بیان دینے والا قوم کا سردار ہے تو لہذا اگر وہ جھوٹ بولتا تو یقیناً مکے میں اس کا چرچا ہوتا اور پھر وہ بات ہرخل تک پہنچتی اور ہیرکل ناراض ہو کر شام کے دروازے تجارت کے لیے ان کے واسطے بند کرتے ہیں. یہاں تو وہ ان کا کچھ نہیں گزار سکتا تھا لیکن یہ پابندی لگا سکتا تھا کہ یہ جھوٹے لوگ ہمارے ملک میں تجارت کے لیے نہ آیا کرے تو یہ بھی ایک وجہ تھی بہرحال ہیرکل ہیر نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کی تقریب کر دینا ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم اگر نہ ہوتی حیا اس بات سے کہ میرے متعلق کو لوگ نقل کریں گے لکب تو انو تو میں آپ کے بارے میں جھوٹ بولتا مجھے حیا آئی کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو لوگ نقل کریں گے کہ انہوں نے ہیر کے درباز میں جھوٹ بولا تھا وضاحت میں نے کر دی کا نام بولو مار سا پھر پہلی بات جو ہرک نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھی تھا ان, ان کا نصب کیسا خاندانی اعتبار سے اس مدعی نبوت کے بارے میں بتاؤ میں نے کہا فینا زو نصب وہ شان نصب کے آدمی عظیم عظیم الشان نصب کے حامل خالا فحل خالا قبل دوسرا سوال کیا ان سے پہلے آپ کے یہاں کسی اور نے نبوت کا دعوی کیا کل تلا میں نے کہا نہیں اور کسی نے نہیں کیا خالہ آبا ہی میں ملکن تیسرا سوال کیا ان کے آبا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے الطلا میں نے کہا نہیں خالف اشراف ناصب تباہ چوتھا سوال ان کی اتبا کرنے والے اشراف ہیں یا زوافہ ہیں میں نے کہا بلضافہ ہوں کثرت دعافا کی تھی اشراف بھی تھے ابو بکر تو اشرافی سے تھے عمر اشراف ہی بیسے تھے ابو اب میں جرہ اشراف ہی بیسے تھے سارے اشرف اشراف میں سے تو اشراب بھی ہے لیکن غلبہ دعا فٹا تو اس لیے اس کا یہ کہنا بل آفا ہوں یہ کچھ غلط نہیں ہے غلبے کے اعتبار سے اس نے یہ بات کہی اس کے بعد اے امین قسوم کیا اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہے ہیں قل تو بل دون میں نے کہا نہیں اضافہ ہو رہا ہے خال فیر سخت ہی بادہیتولا کوئی آدمی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو ناپسند کر کے واپس بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ابو سفیان کا اپنا داماد ان میں حبیبہ رضی اللہ عنہ کا شور وہ مرتد ہو گیا تھا. لیکن وہ دنیا کے لالچ میں مرتد ہوا تھا دین کے اندر کوئی خرابی دیکھ کر اس نے ارتداد اختیار نہیں کیا تو سوال یہ تھا کہ دین کو ناپسند کر کے کیا کوئی آدمی ارتداد اختیار کرتا ہے اور ام ابیبا کے شوہر نے دین کو ناپسند کر کے ارتداد چونکہ اختیار نہیں کیا تھا دنیا کے لالچ میں کیا تھا اس لیے ابو سفیا نے کہا کہ نہیں دین کو ناپسند کر کے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا میں کہا کہ کیا تم نے ان پر کبھی جھوٹ کی تومت لگائی ہے قبلہ یقولہ مکال اس دعوے نبوت سے پہلے یعنی یہ نہیں کہتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا یہ نہیں کہتا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا بول کے یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے ان پر تومت لگائی ہے جھوٹ بولنے کی بڑی نداخت ہے سوال میں تو کوئی سوال ہی ان کے نہیں ہے لیکن اس کا امکان ہے کہ کوئی توہمت لگائے تو کہتے ہیں کہ کیا تم نے ان پر جھوٹ کی تومت لگائی ہے دعوی نبوت سے پہلے میں نے کہا نہیں لگائی خالف عالی کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں قلت الطلا میں نے کہا نہیں ونا فیح <فِيهَا> آج کل ہماری ایک مدت صلح کی چل رہی ہے خدا دیا کی صلح ہوئی تھی اب معلوم نہیں کہ اس میں وہ عہد شکنی کریں گے یا نہیں کریں گے ابو سفیان جانتا ہے کہ آپ عہد شکنی نہیں کریں گے لیکن چونکہ یہ بات مستقبل سے متعلق تھی تو اس لیے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ اس میں شک نہیں کریں گے دیکھیں. یعنی اپنے ضمیر کے خلاف یہ بات ابو سفیان کہہ رہے ہیں. کہتا ولم تم اک کن کلیمت شہر دھیل کلم یہی ایک بات تھی جس نے مجھے اپنی طرف سے کسی چیز کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں دی اور کسی چیز میں میں اپنی طرف سے کچھ داخل نہیں کر سکتا تھا اس میں کیا میں کیا کیا یہ کہا کہ معلوم نہیں وہی کریں گے یا نہیں کریں میں کر رہا ہوں کہ ابو سفیان خود اعتراف کر رہا ہے کیا اعتراف کر رہا ہے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ کسی بات میں میرے لیے اپنی طرف سے کوئی رائے گا, داخل کرنے کا امکان نہیں تھا یہ ایک بات ایسی تھی کہ اس میں میں نے یہ کہہ دیا کہ معلوم نہیں وہ شک نہیں کریں گے نہیں کریں گے خالا فعال قاتل تم ہوں. کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی قطال کیا میں نے کہا جی ہاں خالہ فقی فخر کا نا تم نے جو ان کے ساتھ قطال کیا وہ کیسے ہوا کاقل تو الحر وہ بیننا وہ بین ہوں اس سے جال یہ نعلومینا و نعلومین <مِنَّا> اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کنویں پر ڈول ہوتا ہے اور اس میں مساجلت کا سلسلہ ہوتا ہے ایک آدمی پہلے آیا ہے اور وہ اس ڈول سے پانی کھینچ رہا ہے اور دوسرا انتظار میں کھڑا ہوا ہے اس کے بعد جب وہ فاو ہو جاتا ہے دوسرے کو نمبر ملتا ہے وہ پانی کھینچتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بعد والا تھا وہ پہلے آ جاتا ہے اور وہ پانی کھینچتا ہے اور وہ جو پہلا والا تھا وہ انتظار کرتا ہے تو جس طریقے سے اس میں نوبت بنوبت حصہ ملتا ہے اسی طریقے سے یہاں بھی کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں ایک تو الحر کا سلسلہ بھرنے کا اور خالی ہونے کا مسلسل چل رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہمارا اور ان کا جنگ کا سلسلہ بھی ہے کہ کبھی ڈول ہمارے حق میں اور ان کے حق میں خالی ہوتے ہیں کبھی ان کے حق میں بھرتے ہیں ہمارے حق میں خالی ہوتے ہیں قال مزہ یا پر حکم وہ تمہیں کہیں کا حکم دیتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ کی حفاظت کرو بس ولا تو شکو بھی شایع, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو رکو میں آبا حکم اور تمہارے آبا اور جات جو شرک کرتے رہے ہیں اس کو چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز کا بھی حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے کا بھی حکم دیتے ہیں اور آفاف پاک دامن رہنے کا بھی حکم دیتے ہیں اور سلا رہنے کا بھی حکم دیتے ہیں ابو سفیان نے اپنے خیال میں حرقل کو کرنے کی نیت یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں بھی شہر ہم بتوں کو شریک کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ ان سب سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فقط اللہ کو اللہ کی عبادت بہرحال اس کے بعد ہرخل نے ترجمان سے کہا کہ اس سے کہو میں نے ان کے نصب کے بارے میں تم سے سوال کیا تھا تو تم نے یہ بتایا کہ وہ آلی شان نصب والے ہیں وہ کدا لکھ کر رسول تم آسوفی نصب اسی طرح حضرات اپنی قوم کے اعلی نصب میں مبعوث ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم دیا کو عالی نصب عطا فرماتے ہیں تاکہ عالی نصب لوگوں کو ان کی اتباع میں عار محسوس نہ ہو اگر ان کا نصب عالی نہیں ہوگا تو جو عالی نصب لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم ان کی اتباع کیسے کریں یہ تو پست خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ اعلی رسد محبوظ ہیں. میں محبوس کرتے میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ نبوت کا دعویٰ پہلے کیا ہے تم نے کہا نہیں تو میں نے کہا اپنے دل میں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا دعویٰ ان سے پہلے کر چکا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ اسی کی اتباع کر رہے رجلن بےخول قیل قبلہو یہ آدمی اتباع کر رہا ہے اسی بات کی جو اس سے پہلے کہی گئی اگر کسی نے پہلے دعوی نبوت کا کیا ہوتا تو میں کہتا یہ بھی اسی کی نقل کر رہے ہیں. لیکن جب کسی نے دعویٰ نہیں کیا تو معلوم ہو یہ نقل نہیں کر رہے میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ ان کے آبا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے تم نے کہا نہیں تو میں نے کہا یعنی اپنے دل میں کہ اگر ان کے آبا میں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ کا ملک طلب کرنا چاہتا ہے یعنی یہ نبوت کا دعویٰ اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہماری حکومت جو آپا کو حاصل تھی مجھے بھی حاصل ہو جائے دعوی نبوت اس کا دریا بن جائے اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا تم نے کبھی ان پر قدم کی لگائی ہے تو اس دعوے نبوت سے پہلے تو تم نے کہا کہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی لوگوں کے معاملے میں جھوٹ کو چھوڑتا ہے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا تم نے کبھی ان پر قسم کی توبت نہیں لگائی کیوں نہیں لگائی اس لیے نہیں لگائی کہ وہ لوگوں کے معاملات میں کبھی کس کا انتخاب نہیں کرتے جب لوگوں کے معاملات میں وہ قسم کا ارتقاب نہیں کرتے تو اللہ کے معاملے میں کسم کا ارتقاب کریں گے اور جھوٹ یہ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا یہ نہیں ہوگا آگے میں نے سوال کیا تھا کہ اشراف الناس ان کی اتباع کرتے ہیں یا زوافا تو تم نے کہا کہ زوافا ان کی اتباع کرتے ہیں وہ اطباء الرسل اور وہی زیادہ تر انبیاء کی اتباع میں پیش پیش ہوتے ہیں یہ مطلب ہے اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو تم نے کہا تھا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں اور یہی شان ہے ایمان کی جب کہ وہ مکمل ہونے لگتا ہے ایمان کی تکمیل کے لیے یہی ہوتا ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر شامل ہونے لگتے ہیں اور میں نے سوال کیا تھا کہ کوئی آدمی ان کے دین کو ناپسند کر کے اس میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوتا ہے تو تم نے کہا نہیں اور یہی شان ہے ایمان کی جب اس کا انشرا قلوب کے اندر داخل ہو جاتا ہے جب ایمان کا انشرہ قلوب کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مرتد نہیں ہوا کرتا اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں فض اگر اللہ تو ابو سفیان نے تو یہ کہا تھا نا وہ نان اومین اس کی پروانی کی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ہماری ان سے سلاح ہوئی ہے اب اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں گے جس کا مطلب یہ کہ ابھی تک تو عہد شکنی کی نہیں معلوم نہیں کیا کریں گے تو اس کے مانا یہ ابھی تک عہد شکنی کی نوبت نہیں آئی تو اسی کو لے لیا رقم میں اس نے کہا کہ میں نے غذر کا سوال کیا تھا تم نے کہا کہ نہیں اور یہی شان ہوتی ہے انبیاء کی کہ وہ عہد شکنی نہیں کیا کرتے میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں تو تم نے بتلایا تھا کہ وہ حکم دیتے ہیں تم کو کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور وہ بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں تم کو اور نماز کا حکم دیتے ہیں اور صدق, صدق سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں آفاف آف حرام چیزوں سے بچے رہنے کا حکم دیتے ہیں فائن کا نامات و حق اگر تمہارے یہ جوابات صحیح ہیں و یقیناً صحیح ہیں قدم یہ آتے ہیں تو میرے قدم جہاں رکھے ہوئے ہیں وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو جائیں فائن کا نا ماتقول و اگر وہ بات جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو وہ مالک ہو جائیں گے میرے دونوں قدموں کی جگہ کے وکم تو عالم انہوں خارج اور میں جانتا تھا کہ نبیا آخر آنے والے ہیں ولم منكم لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تمہارے اندر سے آئیں کا دماغ وہ گھوم گیا اور گھوم جانے کی وجہ سے یہ غلط بات وہ کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہ بات متعین تھی کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے ہوں گے اور بنو اسماعیل مکے کے اور کہاں یہ بات متعین تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے فنی اسماعیل کا مسکن مکہ ہی ہے لہذا اس کا یہ کہنا کہ میں یہ نہیں سمجھ چاہتا کہ تمہارے اندر سے آئیں گے یہ بات اس کو ذہن سے اتر گئی اس کے ذہن میں موجود نہیں رہی ورنہ اس کو اس بات کا علم تھا آگے کہتا ہے فلو اگنی عالم اگر میں جان جاؤں اگر مجھے معلوم ہو جائے امی اخلوص علیہ کے میں خیریت سے ان کے پاس پہنچ سکتا ہوں لتاجشن تو لکھا تو میں ملاقات کی سفر کے لیے سفر کی مشقت برداشت کروں گا بولو کم تو قدم ہے اور میں اگر ان کے پاس پہنچا تو ان کے پاؤ ہوں ایک بات تو یہ کہہ دی کہ تمہارے جوابات اگر صحیح ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس علاقے کے بھی مالک ہو جائے دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں ان کی ملاقات کے لیے جاؤں تو خیریت سے چلا جاؤں گا یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میں وہاں جانے کا ارادہ کروں گا تو میری خوف مجھے مار دے گی میری قوم مجھے قتل کر گئی کہ ہمیں اربوں کا غلام بنانا چاہتا ہے تو اس لیے کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں آفیت سے ان کی خدمت میں پہنچ سکتا ہوں تو میں سفر کی مشقت برداشت کروں گا اور ان کے پاؤں دھوؤں گا آگے کہتا ہے صبح حق کے ذریعے سے ہیر پر پورا اثر پڑا جو حالات کی اس تحقیق کی اس تحقیق سے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ مدعین نود صادق اور سچے ہیں تو اس نے لکھا نہیں کہ اس کے ماموں شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو ان کے لیے اب آپ سب اپنے ماموں کے لیے دعا کریں اللہ سب کے ماموں کی اور ان کے ماموں کی پریشانی دور اپنی رحمت سے اپنے فضل سے